تو اس آزان میں اصل میں چونکہ نماز کے لیے نہیں ہو رہی اور بالکل خاموش ہوتی اس میں زوال غیر زوال کا کوئی دخل نہیں کسی بھی وقت ہو ازان بچے کے کان میں کہہ دی جائے اسی طرح نماز جنازہ نماز جنازہ میں, میں بہت سے لوگوں کو میں نے دیکھا میت رکھی ہوئی جی ابھی زور کی نماز ہوگی پھر پڑھا گے تو زوال کا وقت ہے ہمارے امام اعظم ابو ہنی کا فتویٰ یہ حردیہ کا اگر میت تیار ہے اگرچہ زوال کا وقت ہو تو اس میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے نماز جنازہ زوال میں بھی ہو جائے گی جی یہ ہے کہ نماز جنازہ میں سجدہ نہیں اور کچھ معاملات نہیں لوگوں کو تاخیر ہوگی جیسے بارہ بجے آپ کہیں زوال کا وقت ہے تو آدمی کو دو گھنٹے بیٹھنا پڑے گا تو لوگوں کی عذیت سے بچنے کے لیے کوئی بھی وقت ہو تو نماز جنازہ ہر وقت پڑھنی جائے گا